باب چہارم ہم نے پڑھا تھا پرسوں فا یف ال گردانیں سنا دیں دی آپ لوگوں نے جی چلیے پھر آگے دیکھیں ذرا دیکھیں یہ سنانے ہیں سارے باب ذرا باب پنجم آ گیا باب پنجم پروزنے فاؤ یا فلو ماضی اور مظاہرے میں این کلمہ مضمون جیسے کاروما یا کرومو کاروما یا کرومو تو کیا ہوگا کاروما یا کرومو ٹھیک ہے کر من کرما یقوم کرمن فاحو کریم یہاں پہ کیا آئے گا فاہو دیکھنا ہے ذرا اس میں فائل کی وجہ یہ صفت مشبہ کہتے ہیں اس کو اچھا یہ کیا یہ صفت مشبہ ہے اس میں فائل کا وزن تو والا وزن آتا ہے نا جسے ہم نے پڑھے تھے ذاربن یہاں پہ کیا وزن آئے گا کریم ان کرم یخ کرمن فاہو کریم المرومین اکروم ٹھیک ہے اور اس میں مجھول بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو ٹھیک ہے جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا نا سمیا یسم سمان فاو سام و سمیا فاو مسمع تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ مجھول کے سیگے نہیں آئیں گے اس میں پھول کا سیگا نہیں آئے گا اس باب کے اندر یہ باب کیا ہے لازم باب ہے یہ باب کیا ہے لازم تو جو باب لازم ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے نہ مجھول آتا ہے نہ اس کا اسے مفول آتا ہے اس کے لیے مجھول یا اسے مفول لانے کے لیے خاص طریقہ کرنا پڑتا ہے وہ اگلے سال آپ پڑھیں گے انشاءاللہ علم و سیگا کے اندر جو با باب لازم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو یہ جو ہم گردانے پڑھتے ہیں یہ عمومی طور پہ متعدی اباب کی پڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں ہم اس مفول پڑھ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ مجھول کے سیگے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم جتنے پڑھے نے پیچھے جو سیگے پڑھے تھے کیسے کیا کہا تھا ذرا با یزری بزربن یوزربو کیوں پڑھا تھا کیونکہ یہ فیل متعدی تھا متعدی تھا جو متعدی ہوتا ہے اس میں اس میں مجھول بھی آتا ہے اور اس میں مفول کے سیگے اس میں مفول کے سیگے بھی آتے ہیں اور جو لازم ہوتا ہے اس میں مجھول نہیں آتا اور اس میں مفول بھی نہیں آتا تو اب یہ اس بات کے یہاں پڑھ رہے ہیں کارو کرمن فاو کریم دیکھیں اگر یہ ہوتا متعدی تو کیسے آتا کارو ما یک رومو کرمن فاو کریم ان وقریما یق رم کرمن فاوَ مکروم لیکن وہ کچھ بھی نہیں آیا ڈائریکٹ کیسے چلے گئے کروما یک رومو کرمن فاو کریم ان علام رومین ان شور کی طرح لا عمل کروما یقروان اب پر تفظیل میں یہ ولم بہت کم استعمال ہوتا ہے اس لیے گھبرانا نہیں ہے کہ جی یہ جو یاد کرنے کے حوالے سے لیکن رٹا لگانا ہے نے ٹھیک ہے نا رٹا لگانا ہے اس کا یہ بس میں نے ہوتا ہے یہ ہیں کچھ پیٹرنز یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ اس کو جو ہے تھوڑا سا وہ ہے آپ نے اب اس کی گدان کیسی ہوگی کرو کی گدان کرو ماں کرو ماں کرو مُ کرو مت کرو تم ماں کروم تم کروم تھی کرم تم مجھول تو اس کا آئے گا نہیں تو ماں کرو ماں اس طرح چلے گا پھر مزہ کیسے آئے گا یق روم جیسے ین شروع آیا تھا بالکل یہ تو اس کا بالکل آسان ہوگا جیسے یون سرو آئے تھے نا یون سرو یون سران یون سران یقران یکرمون تکرم تکرمان یقرمنا تکرم تکرمان تکرمون ٹھیک ہے پھر کیا گا لا یقر سرو کی طرح پھر لین یکروما لین یکروما لین یکروما لین یقروم لن تک رومان تکرما لن لن لن لن لن پھر لم سارے کے سارے ہم کون سے معروف علی گردان پڑھ رہا ہوں جھول کی نہیں پڑھ رہا اس میں لم یکرم لم كر لم كا لم كرومنا لم تم تک اكروم لم نكروم ٹھیک ہے نا یہ اس طرح آ جائے گا اور پھر سران ل لنا لمنا تکرمان تکرمان تکرمن لکرما ٹھیک ہو جائے گا پھر آپ چلیں گے الام اکرم۔ تکرما لیا کرم نہ پھر ایسے ہی سارا ہی چلے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے اس کو نہیں آئے گا تو لا کروم لاتان سر کی طرح ہی ہے کلمہ کیوں کیا ہے مضموم ہے مزارے کے اندر تو وہی یون شروع والا کام آئے گا صرف ماضی کی گردانیں جو ہوں گی نا ماضی کی گردان صرف اس کی تبدیل ہوگی کیونکہ اس میں اس میں کیا تھا نسارہ تھا نا یہاں پہ کیا ہے کروما ہے تو ماضی کی گردان تبدیل ہوگی باقی ساری گردانیں جتنی وہ بن رہی ہوتی ہیں مظاہرے سے جتنی گردانیں بن رہی ہوتی ہیں وہ بالکل نصرہ کی طرح آئیں گی ساری کی ساری جو مظاہرے سے گردانے بنتی ہیں نا ہے نا امر بھی کس سے بنتا ہے مظاہرے سے بنتا ہے نہیں کس سے بنتا ہے مظاہرے سے بنتا ہے سب کے سب یہ مظاہرے کی وہ ہوتی ہے اس لیے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے وہی چیزیں ہیں بالکل ہو جائے گا یاد کرنا پھر تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے آگے بس اس کے بعد پھر جو ہے اس کے کل مسادر پر انشاءاللہ پڑھیں گے القرب البود الکثرت ہو قربو پی کے کاروبہ یکروبو آتا ہے مستر کاروبہ یقروب البود بودھ بودم کہتے ہیں باودا یا اس طرح اور نذوف یعن ذن ظف نظفن پاکیزہ نذیف جسے ہم کہتے ہیں نذیف لیکن ان شاء آپ نے کرنا ہے انشاء اللہ جو ہو جائیں گے تھوڑی سی ہمت दिखाएं تاکہ یہ مکمل ہو जाए ہمارے باپ پھر پھر آگے بس صرف وہ رہ جائے گا تیسرا یہ باپ کے اوپر ہے آپ لوگ کتنی دکھاتے ہیں مساج اتنا پھر چلیے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ مائک فری